حسنٹی اللہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوش زنا سر کٹا تیر تیرے نام پہ مردان عرب گولڈن کپل حضرت. حضرت کے خوبصورت ترین اشعار میں سے یعنی اس پر تو کتنی شرح لکھی گئی یعنی وہ کمپیریزن بیان کیا گیا بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں شہر پر. حسن ایک طرف ہے ذرا غور سے سنیے گا ناظرین حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے حضرت یوسف علیہ سلاۃسلام کو جب عورتوں نے دیکھا تھا بے اختیار اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا ایک طرف حسن ہے دوسری طرف نام ہے دیکھا نہیں فقط نام ہے دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلات ہے یہاں میرے آقا کا نام ہے پھر کیا کٹی ایک ہوتا ڈیلبریٹلی کاٹنا دانست کاٹنا اور ایک غیر دانستہ کٹ جانا ایک بار کٹی اور وہاں کٹاتے رہتے ہیں کنٹینیوس یہ کام ہو رہا ہے پھر کہتے ہیں کیا کٹی انگشت انگلیاں وہاں کمپیرزن میں کیا لا رہے ہیں مردان عرب اپنے سر کٹا رہے ہیں کیا کٹی انگلیاں عورتوں کی زنا کی اور وہاں عرب جو کہ مرد مرد بھی کہا کہ عرب کے وہ مصر کی عورتیں ہیں اور عرب عرب کے مرد دنیا میں مشہور ہیں بہت سارے کمپیرزن ایشیئر میں کمال ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پھر کیا کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا یہ سات یا آٹھ کمپیرزن بنتے ہیں اور وہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے ارب